سب سنصافی سبھی لا باب درس و دعوت سواد نشا کے سب, سب زیادت میں نا بر اکثر مینترنی خبر مثال آدر کمال نہ لئے ترافا صاحب دغا کی مثال المثال مثال المثال مثال المثال سمان اول غلط انفاق چھپائے کے من ازی اگر مشاور کرانے انفاکی گریائی مبتل مفتل ڈال دو سوال منو اج سدا کے بس گئے اگر کی مشرف کی رسوئی خرچ کری مدستی نے خرچ کری قرآن دس بانی نے خرچ کری لیکن گور کسی بازنے کے چھ ماؤ سردا سان کر مادا سان کر و سدا کل خوش کرے نا اور کہیں بالکل باطل لائن والا را داست باطل مثال سے کمال دا مثال شدا مختلف مثال قل مثال تو مشہور جاہرت والا پڑے پورے دلچا والے شیر باطلی شیر کے خیفیے ریاکاریا سے گئی چھل زمان سی سو چنؤ کی ہے دنیا تو دنیا کی جماعت مقصد دن سلی بار مثال دش کی کم الی کمسلی کمسل سفان نہ لئے تو را سفان سی جو بالکل خوایا گٹے اور جو کی خواہ گٹا مان کوریس جما ڈھل جانو کرم آدھے بدانوں کرم دباس واشا نا نا تو گچ رپاس کے تو ہم آچا حقیقت نہ خبر نہ ناسا تو باران کو جو نتائ کل اسے تیس بار آن اش نہ سیلاب رائے نہخت لنا پتےن لائس گرو نالا شیم ماں کا سرو دی, دی کسان صفان بانے کی کروندے پی کر در پار پائے کے ہر در بر پیدا نہ معلومی تو تفم یا دانے وانی اس چیز بانے وصلبر کی کہنا چھوٹ دوں تخرش بنے در سے حیران پالش در تشویر سے لیا کرو گا اگر خیرات کیوں نہیں چاہیں سر لیا کہ اگر کی مسرت صحیح ہے کیول کی ذریعے رامستان نے صحیح دم سرے سرے دے اخلاص نخالی دے اخلاق نقائلی دے کا طوان تھا بے اخلاق ٹکینش تھا کا بھی خلق جماعت سکھوتن گئی اللہ بھی ذخل کر سکھوت مثال کو بخا روح حدیث کے شاروازی سا مکام مت حکیم گئے مکھ و لفاور سے نقصان پہ شارا دے کی شارہ مکھ بان خورے جائے وابل بیم ہے سوکھا گئی اور عالم اور تقریروں در کو دریا کا برت جو پریہ مانیشاہ صدقہ خیرات کی ناصورا مرو نے برباد دی شرک کے خصو کو دا بنی سریبا نے شرک رابر ہو وہ دل پھرائے گا خلکو پی جن چاہیے بے سی پتن کی ترق ہوں سنتا دانگاریا دا کال لائق درو نالاشے میں ماں کرتا ہوں آخرت کے دے تو حس ط آپ بانے دار واب چمر مرشی بدائے حالت کے حالت دریا کے مر چراشی بحالت مضموہ بانے لگا کبیا بانے بشر بانے نا عمل کو برباد سے کریں بتر گوسل دان لائق در نالا شہ میں ماں کرتا دا مثال سے دا خرچ کرے رہ کے صحیح مصرف کے اور دمن واضح بنی بان ویاخیا سنا اور سرم شال برے مثال کو عالم سلام الزاط اللہ اور تصویر قسم خلق دی صحیح خلق دی انفاطی اللہ بھی درس دایا دعوت دا جہاد دن اور کئی نن خیرات کو مختار یا دیگر یہ بات نکلی یا وقہ آپ ایسے اے کی دو سفت ریور سرا یو سفت رحت اور ذات اللہ سے بھی لال لاول سے سمشر دو سفت اہستہ یو ن لٹول ڈاللہ زراضام ابترآزاد ابتراوی طلب اور لٹول کوشش کر لوتا گر جگر یہ پڑھ چل رہا رضاء محنت دے پا رہے کارن دو تصویر زمینانوں کو تعمیر تصویر کی دومان لکوا لے نہ نقصانوں نے بتائی خرچ پر کی ویات سودا نکی زان ملاوت ابھیانگڑی اختیمان اچھا میں وہ خرچ خیراتوں کو نہ ذرف دے والے اشار د تھا یا من دمنان خمداد صدا قولے اور دار دقوالی دا دفسنو دا لکوالے دا نفس دا پارا صداقت نفس کو بکل گاڑی شرف باری کر شوق تو صداقت اور دا نفس میں بے ایمان بانے کا دے دوی تصویر یہ سفر در سر تعلق لئی مرزا سفر دس قدر تعالق لئیم یہ سفار دلی میں سارسر کمسلی جن نتیمتی نواب واسط ومیوں سے وا بل فتو باغ دے پی ہو ڈیر پیو سربزم کبانے پر وہ سربم کا بڑی دقت ہے چائے تو غز باران ناغ پلے میں بھی چند مرکیڑ گٹھ رسی نب عالک باران ملکافیم تو مسر صغیر مسر خلیب یقینی ہے سوئی دے صداقار مثاد دے دیو باغ پشان تیار باغ دے صرف بڑے نوبوتم اختلاج بڑے نوبوتم محتاج کلچ پائے برے نہ بارہ خدا کا جماشل برے نہ بارہ شبے اوشو ناترسی برے نہ بار ان شی کب باران انشی تو ماں مولی ونت کے اوشی کا قطم کل کاشید دا جام دام نیوور کی پیغام مقدار مقدار دام ال دا نمک کس طرح مثال لگوکم صدا کا پے کے بر ندا رضام اقسدہ لان دینا تصویر تو نفس مقصد کا برے نباران لان دینا سروزم کا ددائے سعید صدقات بڑی خواب آدت خلا دیتے ہیں اور آپ کا یہ سیدھا سیجیے مثال سے اول مقصد پر خام خائب پائم اور اللہ بغیر دینا ہونے کی گل بغیر کارن کی تول اور دور مقصد ددو تصدیق صرف پتی بانیم دد ثواب کی سنس ثواب کی سواب باعث سلورند کو من تکو نہ لگوں جنت میں نقیل عمانآ تخار دسلورم مثال دے قرآن دیرا پسی بلی اس کتاب دے دی آیت کتا نشت چدا مثال مسل لفظ پکی نشتہ کاف لفظ پکی نشتہ نخو لفظ نشتہ اور ہر دی لسان پوئی گی شدہ مثال اس پتا عبدالح نباس عمر زلانو التفو کا نور صاحب قرآن اور تیب نباس دیو آیت مبارک او ضربت مثلاً عمل بس کا مثال بھی کا عمل معنی نفس حقیقت مراد بس مثال مراد بیو عمل نور تشریح نکرہ عمر زلانو انتہائی کمی عمل نبیام تشریح نکرہ بس لعمل ہے شارہ وشی بزا واضح شیرت تپوئے نور عمر زلانو بیاب خپل تشریح کرا لرجلین غنیین یعمل بطاعت اللہ ثم صلی الله علیہ و شیطان فاملہ بالمعاسیت تاقامالہم بخاری کتاب تب کتاب یو سڑی ایمانداری اوشیشتا مدن اب سے سمجھتا دو کمل ددا لاپتہ آد ماہد سنت دے تداکی طریقہ بان گئی اور شیتانی ان سی اینی مقرر را مشرق لڑارے دے دان تراوار موری دے گفپل نہ کی دا کیما جڑا جوڑا مدرسی جوڑا قرآن درخواؤ کا مکھو گا پر نزلوں غیر اللہ کی شوروں کا بدات کی راؤ مال خرچ والے شورو کر فجور کے شوروش والے ویل مخکنی آمال والے برباد کر سوال چلے قیامت لڑکی نو ایس نہیں ایس ا ہے. اس بہنی اس نش بلا آیا تھا حالت یوغ اس نغریزان سے نمانا خودی دار یہ سرکار پار بھائی گجور ہو دان گرونا گیلا نے رائے والی مدنے بھی دھات سے سمنا مرادا پارو کے آم تھی کجور وہ سرخت نہیں اونچی گیم نہ تو بجے بند بندی سرختل نہ سکا صرف باغ نہ پائے کہ مین کو لے سمرا ترقی غل... مدن احتانا تمدن ہو تو ہی کر. نور سے جار تے مشتہ نور غریب بڑے باغ کی دن نے کی وَا لیکن دیر گڈاشی ڈھیر جوڑ رہے بر کنارے چنور گٹا نہیں سیکھو لے نو سگ گٹھن نہیں سیکھو لے صرف دام ادن نوکری مزدوری ان شوالے خیر کو مزدوری نہیں شکو دا مال تباشی گن نہل تو جماعت کے بب خوشی کرے مدرسہ لنگر بکرم نہ وہ لہذوری ہے سن کر بچیش تو وار وار بس چل گئی جماعت کر بچی کو مزدوران سی ندی وہ گچی کر نہ جو کمزوری دی آئی اس نے خوراک ہوں گے خوراکی نے باغبانی صرف گزارے چلی جاؤ بتا سمرا تم نور گٹنے سو پہلے اب میرے باغانی ایسوا گئے پی ہے نار ایسا نچوڑاون کی سیلے نچوڑی نچور کی مڑاوی کی پائیں ناری ہوا کے اور نہیں مانس گرمی آئے تو سمو ہوئی گرم ہائی پرشانت نہ پائے باندھا مرائیش میں ختری دشراشی اور تہوی ری و سمر جاتی سمراسو سنا اس جگہ تو کما بچی ہو سکیا پھر کیمن رونا اڑمر چیز تا تصوئی دا حالت نہ لگاڑے نہ نہ اسو کے نہ والد امام بخاری دا حدیث مطابق دا دا سڑے دے داسڑے دے ٹکر مکین کا معلوم وسار القبر کے شار دیتا اعمال نے بنش بنشے بنشے شی نے شیتان داغ بتر فروان کر عقیدت ملک خراب کر معذر وزا خرچ کر لف بید کی ہتھی کر زرت الفا کی دیتا دے شورو کی ظلم و پخل کو باندھ نخل دی ترے مظلمان دخ کے باندھے اغبراجی اور دزنا اکبل حقول وال ظلم کرے لیکن آغمل برباد والے احسار فی سی نارون احتاب دیکھ گول بدعات گول داغے پوجوان نے امن و مکھنی برباد کی نفاخ طرح کا نیک املنے کیڑوں کیڑ لیکن روس بدران برباد کر سدا سے ہال باڑی ندا سے مواڑ ن انفاق تر متعلق بیادی بات کی دارے انفاق نے عمل نامل مک کی سنی خرچ نہ کول صحیح طریقے کول مال خرچ کا روس تو شیطانی حرکت کرائے مارونا اس پر شرکیات کے بلاد کے حل کی فصو کجور کے ناغم مکھ کنے عملے سے سے اور ضروری سفید کا دے بھائی انتہائی پریشان و حیران سورت عال عمران شری منگڑے والا سوال تب انزوز تھے یوسلی کرے وہ سوال ابراہیم طا اللہ اس کال ابراہیم ربی الجی وحی امیدی اُمید قال ابراہیم فن اللہ بشمس من المشر فاط من المغر کا فرم آیت کے محاجر ابراہیم اسلام ضرور کافر بادشاہ سرا نمرو ضمن کنانے اور سرے محاجم یا دعوت سے دامبیا ہو محاجہ صدی مناظرہ دعوت یا طریقہ سے دا مناظرہ خز پیش قول تراپی خشی سے درمیان تق تما ز تراپ خشیر رہتا جو مفہول بحاجہ اغالے نے مناظر ابراہیم نبی خوابو مجبور کرے دیتا شاہ شاید مناظر مجوہ ہے خاص کر فری دور کے جوڑ شین بیاوت تیخ تنق ہے بیاخل درین پیش کا طریقہ ابراہیم علیہ اسلام نے بیاض فی ربین مناظر توحید و الربویت موضوعات دا پس کے شیر اباب دا توحید و ربویت کے بولے داو کو لو واقدار سر نظام چلو ان کے گوشی ملک داول ملک ہا سی کا بادشاہی افسریت نواز شریف بیاضر ربیت داعش ہو پاک مناظر دا سو گانا ابراہیم السلام ربی اللہ جی یوی ہوئے امید داوت پیش کا دیا مکھ کے پیش کو مناظر مناظر داو پر در کے پیش ہوئی۔ داخلا دا دی جاؤ دا وسیلہ نمانی اور کو دا, وال دا, دا, دا, دا, دا دلیل دعوت رب دے سی داوت سروس ری جو نکول مرکل مرکولی سروس رے دا کوئی دا دے دا ذات دعاو ہی دا خدا سروس آنا وہی میں ابراہیم علیہ السلام یقیناً مشرق نہ راولی ضدی مغرم ناول گٹ حیران شبت دا کافی فاغ دے چپش ان کو یہ ختم ہوا بدی رسو کی سے اشکالعام نکلے پکارو ابراہیم علیہ السلام درے سڑی بلی دلیل بانے رد کرے چاول انوری اور منا مناظرہ خدا رہے تھا کہ ختم یو غلط دلیل پیش کر دو بدھ دلی تو لڑ پابوئی موت دلیل پیش کرے گا جواہ گرانا کر داخ ابراہیم اسلام دا مناظری طریقے نے خلاف ہوگا ممبم درد رہی راگیری دا جواب کرے آپ تفصیلوں کی راستہ دا, دا انتقال کرے ابراہیم السلام عن عن واضح اوزاح نہ صرف حیات مماد بار اکیری لگی اہ امید اس کے تمہیں واضح ندے ورگ اوضح دلیل لوٹا پیش کب وایا پتی ضمن اطمینان نے کیا وہاں مسلط ہوگا نا مختن دلیل پرے خود ابتد دلیت کلڑ بولے تو مختلف ضاہم ذکر نہ جواب کی چنا ابراہیم اسلام دلیل اگ دو دلیل گاؤں کیا لذیذ لاہیاتیشم سمن من لا تری شورانگ ابراہیم دا دا شور فروان پل خبر ہے مواہب اور رحمان کی تفصیل کیا تفصیل پکاری مخری جواب مزمائے مینا نو سب ناگی کے قتل اگر وہی کتاب مناظر مناظرے پر اگر دعوت پکاری دلیل نے پکاری ابراہیم اسلام دعوت کے سدا شربی نے دی وہی امید متصرف زمار بین جیسے دعو دا کر آنا وہی امید متصرف زیم دعوی دا دی صرف دا دا داوبا دلیل پیش کی داخلی کا ابراہیم اسلام دلیل پیش کو سروف زبار تو, تصرف تو تصرف بس نورف اللہ راولی مشرق نازر تھی تو مغرب نراو تصور بنا خلاف دعا دتنا بس نا بسا دلیل پیش بیا جواب کو لیا دل بس مناظر بداز تھا. ان کیش کا شم من المشرف دا استقدال پیش کرے عطا اختر ابراہیم اسلام پڑے پوید جیسے نہ ہم ملا ہوتا مسادرال المرتو کنگ دا سیرے شی نبی رب تو ہوبا ان اللہ ہوا مسادرال المر طوب رشی مدافع دلیل کی جرم نشی چلتا قال مغرم الله ظالمان تو زالی ادے پوری لگے بس برش ویاہ میرا ماں کتاب نہیں قطر ہے ماں کتاب نے گراور تھی مناظر کے بدر ادری اول جی نے جاہد فینا النادی اللہ نا کنچم مجاہدین اللہ علیہ تو دلین خی الہام کی عزداد دل جواب صحیح تھی اور جواب آ اللہ تعالیٰ نرد مشرقی مغرب ناول دا دا مشرقی ببا مجرس کے نا سوئی بوے مشرقر مظاہر خلاف کا من المغرب اشاروں سے شمس تلو گرو کے داد دلّی پہ نمروز بانے پیش کرے ارائے پہ مبہود کرے ادھیش پیش دیوشا بابا پہ اختیار کرے مرا دیا تو السلام برباد ہے دا دا پر اختیار کرے ملتان کی را خوش کرے عرب اشارہ خوش کرے تو گرمی ملتان نہ رہا بے خور کے ملتان نہ ہو گئے گرمی کم شمس تبریز راغل اور تاریخ لکھ لی کلی دے مصنوعی ہوتا مولانا تانی مصنوعی شہر لکھ لیک لکھی دا شمس تبریز دا ملتان چلے داخ آگاہ خوب ادب صاف داغل پر ابھی کرامٹی میں سابی تھی نہ د شمسرو بصرف دے و اللہ نمرود الم خلاف جواب نہ شکر خلاف اول کے دے و معیاتی اندلا نے کل کتاب من نمایا تم کماتون نومول کتا وہ کرو شبھا اور سنکیتن سارا ہوا نبی صلی سلم سلیمونا ذرا کولا نجران کا عیساسلام پبار کی بولے غلطی خبر کے تو آبدر دے, و بشر دے کنش اللہ ولد اللہ بس مرگرچ گرد چھپائی بنے چل ننا اللہ و شریف نے جوڑا ندی پیش دی ہوئے زم کو کتاب کی لکلی دیتی دی تمست بل مشاویہ زم کتاب کی لکری عیسیٰ علیہ السلام دلّاہ بن نے تو انجیل کی لی گلی دار انجیل کی لکری چل عیسہ اللہ نے عیسہ پیدائش و لد اللہ عیسیٰ اللہ, اللہ کتاب وردہ اللہ کتاب دیتے نہ منے اللہ پلنبی تا دا داواہ راو لے گلا اور ابھی بے غور اولا اگر چواہ رن تو پبار دا قرآن کے را لاکن تو رات پری بانے کیا تھا ہاں جواب دار ہے جب اللہ داروں کی وقت ماں آیا تھا یو محکمہ تھی بل متشاوات تھی نو علماء کی مدقصلمائی اور آسخون کم سے راش فل گنائی کو محکمہ محکمات بانے آخری سازی و عمل گئی اور متشادہ بار کی چپی اللہ پہ پاری کم جو تم عالمی اور نور اللہ سے اسپائر بھائی بانے کردار دی محکمات تو سرے متاد تی مطابق مطابق شینو فیا سنم و تارکین و صلاح کے استادین خلق کجرہ و خلق دیائی محکمات فری دی. بلکہ متشاورات بنی تمسک گئی اور ناخی جوڑی محکمات نین نئے و داشن مکو تاث قرآن والوں کے اے او متیاں داشن چلتا ہوں کہ سلم شنجیل کے ابن اللہ من روح مانی گا رو بکی ابن اللہ اور وہ صحیح بنجیل مانی شکری وہ اللہ عیشہ اے میرا بیٹا زو ہے ابن اللہ بکے دئی بصطلاح کے ابن اللہ اصطیل کی ولی اللہ دی اصطلاح کے اصل کے فرق پاغب نیگو دے حقیقت یا حکمن غلط امان ہے تیوہار تک اس بات دکھو فرے کنی بکار بکا اس بائی دا متشابے لفظ دے پتورا کنو رائے گروگوں نے پائے کہ اشترے سے اللہ شریف میں اللہ چال محتاج ننے اللہ ناحبان خدائی چالن اور کہیں گر گرا سے عمل کو ہے ابن اللہ ماندا سکو شاہ مطابق وسلتے اخبار یا تاثیسا عبارت کے قرآن تورات کے انجیل کرانے کے ولاد اللہ عیسیٰ تف تحریب کرے یہ توان ہوئی ون ود شدوپائے تھے اللہ تعالی علیہ سلام پیدا کر جی دشادر دو جوڑ نظم امت پا کے مسام صرد د تمدیر فائغین شا پاکام کے تمسکا کی پمتشاۃ قرآن متشادہ دو حادث اور متشاد عبارت ند فکا علما اور فریدی باب دیا خط اللہ نے سیو بچہ مدد مغرب مدد سیو تمہ ہے جن مطلب داری جی آ کر موب جا رہا میرے تاڑ رہے دی سال سلام نے ہوئی جمن سواری اللہ ارکما مدد مت کے اور ذورکر نے نہ مدد ہوں کہ اللہ قرآن کی نئی چھپال ہے تر مدد کا ہے نہمل کی نمس تو کو برارسی مسا ادا دشمنان برتبہ کی اور نجات کی دوستان کا تفصیل سنائی شیراپان سابی چکو کی بہن شیری کا نہیں بھائی میں آتی نایا دام گئے چمڑے کی نیا چرام دس مرغو نارے مر گئے دے کل جی سیجدہ کو جائز بانا سور بقرہ کے انہوں اور سورت ان کی دیشی راجی چادم سلام کریں سیجدہ ہو کے چادم جائزم نبی تو نہیں جائز, جائز یا قبر سنے جائز بس دا حفوات حفواد بوئی بکواسا دادی تمسکات کی دل متشاو ہاتھ وبابار سے دل تمشاوے مان کو مشترک لفظ دو دعا مشترک دے لفظ دسرت مشترک دے دے گمبکی دعا نہ مراد واغس حاجت روای والا واغس دعائے نسرت نراسر صرف دا اسباب دلان دے او اوغل ڈل قول دی نسرت مراد واغس نسرت بلا اسباب خلق دو کٹی دلویز کئی دل دار کئی دل دراتم بڑی ترقبانی سادی نداریں دار باب دمک شادیات اللہ پر کدیم مجھ سمر آپاسی ایو اللہ دپارم شابے وہ جرے مکان اس طرح نہ نداریں نے کی فضائر مانا وا اور کیفیت ترم دگ آخلی جگم ظاہر اصل ناخلی بلکہ تشبیر بندگاہ نوسار اصری مجسمہ تمست محکمات آئے تن برآن کشتا د توحید آئے تن پر اشتاد محکمات نہ صفات وائے تنشتہ صفات کا مسل ہی شہ سفات کیمسان صفات بار کی لم یک اللہ کو خوانہ حق صفاتہ کو تشبی بینک محکمہ نشستان قرآن کی دانشتے چل رہا صفت الشتا کو لیکن تشبی نشتا جسی بچرو معنی حقیقی شتا و تشبیح ہی نشتا بناؤ باسی پر مشاور ذیل مجسمہ مشبے آئے نا تمسو گئی بیدانت کے مزاق سے لگ جائی قرآن کی فجیر آ گئے قرآن کے دوار آ گئے ہو بس پما واڑ ہے دیکھیے بے درخت کمزے نا قرآن ادیب م... باپ کے مطلف مقید پہ بائے سنت انکن تم تحبن اللہ فتبیڑ فض اعتباد نبی دعا اتباد نبی منہب قرآن کے معلوم سے قدامت منہ اعتباد نبی داخل مطب نہ مقید نہ متبور کی نو آیت مطلب خدا دور کی باقی دے آیت کی محکمات و شاع تقسیمیں کرے گا خانداری سورہ پاول کی راضی اح کے متا آنی قرآن ٹولہ سور محکم دیم سورہ فل دے محکم ویری اور سورت امر کی فرمائی نام و تشادہ دے جن سے آتے کتاب وم و دل تعارجب ظاہر ہے ہے دا جواب و مثل کی بنا ہے اس کو الفاظ مشترکہ اباد محکم لفظ مشترک متشاوے لفظ مشترک دومانہ مراد تبرمانہ مرادہ تعارظ نہ راضی سورہ ہو کی روح کے مرتب مراثے جو لط حکیمت حکمتون نہ ڈک اور ددڑ دل محکمات د مراثر ضائر الماعین المراد دحکم دا مانا مان قاری مرائے قارلے دقار سور گمر کے د متشاء نہ مراثرے ٹور قرآن کریم یا شان دے بسی کی فساد کے بلاغت کے ہدایت کے صدق کے متشابہ متشادے در مراد خفی الفی المراد مانے پتی جہ مراد پتیش اصول شاشی ظاہر دے نفد مسے محکم خفی دے اجمل مشکل مت شاد دادانتی دا نیا دا محکمات دعوی دے سدر عڑت شامل تھے محکم کے رک ظاہر نصم مفسر محکم صدر عورت داخل کپار درجے کی مان ظاہری مراد ظاہری کیفیت ظاہر اور متشادے اسوجانوی خفی مشکل مجمل مدشعبے اخری متشادے آخری متشادے وہلے چہستہ نہائی قسم نے زم قرآن تقسیم دانے قرآن کے رو خفی ہوئے متشارے برابر رک مانے پیرا برابر خبر رکھ مراد خفیرے کیفیت خفیرے مختلف درجہ تھی متشع کی جاؤ مختلف درجہ مثال سے لے کر متشعرے کی رہا درجہ نہ مشترک یو لفل دے مشترک پیرو مانی حقیقیہ اوکے پٹ پدو کی دل معنی شیر کم معنی گا نا دا پٹ مراد, مراد کم مانؤں گا مراد معنی مانے ہوں تو معلوم کماف لے یو دے کی قبیت ہوگا معنی مراد کا بلے کی قبیت ہوگا بل معنی مراد کا د متشادے بانے اور باب دشتراک کے عمل نصی بولے کتنی دانو کے آخلے ن بس آمل <سؤال> ہوسکارش کرینے مشترک سرک پیو محمل والے حمل کی ندی تو مول دما مل جائے گا تو بیان کریں گے اشتباجی کرتے بازی ظاہرہ کا بالکل خلاکن کیفیت خفی را ماند اللہ پاساستار دکھے گا اللہ صفت دے علم قدرت دے, دے کار سری مانے بالکل قارض نہارش دیتے سوتے کہ مانا کسی قارکن دلی مقصد کیفیت کے لحاظ ہم نپٹ دے تشویر تمثیل انسانان سب نے لے انکار وکم نے کوئی تائل بہم نے کروں پری کہ تائل دے رہے مانا سمان تائل مانا مجاز اختنہ ید نش قدرت خدرت موراد قدرت لفظ پاردے کے نو اس اللہ قدرت نہیں رہے گا مجاز مکھ مانا تیری ابتدا کے اتفاق کے پری باندال پاسماؤں صفات کی مجاز نشتا اور قرآن کے بجاشتا ہوں کنزاد اور علماء اختلاف ہے شنقیتی تفصیل کی شیخ الاسلام ہم تفصیل کرے در کسم اور خارے آورے چمانے کارن کیفیت ام کارن ہے اور مقصد داع حکمت دائیں بانی خلق باس کے اگر سبھی رقموں کا تحت مانی وغت کی نیشت اور دمرہ چمرات کی سلخ ہونا روایت کرنا مقاصد نے حکمتری کے حکم طور پر محکمات کہ ام کتاب معنی اصل کتاب ماند اللہ ناخت کتاب مانے چال کہ اصل نہ بہ کہ اصل صرح محکمہ چاہے تو رجوع کی کر متشابیش جت مخلد رائشی مدائیں مقصد چی معلومیں جو محکمات سربے معافف محکمات سربے اولا دا سمانے کا اچھ رماض سربے معافقت کہ ککی کی, کی فضیع کرنے کی گی نمس چپش اللہ کے اس پار ہرچے متشابیات کی ذری حال سربے دریا ہاتھ امل لذیذ آئی لین کچرا پلک چی کرنا بس پدی بس تفصیل شروع کرے اتباع نے دور کئی در دور کئی ہو کر بس روائیں وہ لین اتباع ہی دیر پارا جھلک پف اتنا گہشی اتنا لے کہ کفر شرک بیدار تقسیم کے تشدی کے خلق اچھی بنے گی بلدنی مختری بنے بلک بخت جسم سابے آئے تعویل کوئی بل طرف کا چینا یا بل کے قدرت مراد ہے خلق بھی کرنے والے صرف مجسمہ و شربہ باب سات اور تویل والے روس رالم وزلا اور ماتوریجا و شاریہ تول کے کاگل امن کو دارے فواب کا پتی بنا تک وہ سلب پڑے گی آپ اروناچل کی بانے تعویل بانے بنا دی تاویل کی شیخ الاسلام لکھی نورمام لکھی جدر معنی تعویل کل حقیقت الشید اصل حقیقتوں میں صداخ یومیاتی تعویل ہو گار گیوں نیو کم میں تعویلی کی حقیقت دکھو علمنا اللہ تعالی عیصف علیہ السلام تو حاض حقیقت د خبر اور بری منزل آیا خبر کی ہو گن تائل طرح حقیقت مشترکے دوم طفسیر الشعر اگر سے خلاف الظاہری تفصیردم تائیل ہوئی دا کلے جریر گورے گا داغو آیا دبتے در متقدین تفصیل بکشتہ خود چرو آیا تو جانچ پڑتال کیا ذریف ضعیف پک کلا موزی کی کل کل راشی نے اپنی جریل چکل آیت شروع کی و حاضر آئے تھے نورس عبد البل تعبیر ذکر نمائند تفصیل تفصیل محمود تعلیم دریم تایو سے لفظ ارول دانا حقیقی نہ مانا مجاز دادریم تا تائل داد دا اللہ باسما سفاد کے منع تائل کے میں مان آخلے مائل اللہ حقیقی ماں نکھلے حقیقی, مانا حقیقی, مانا حقیقی, مانا حقیقی, مانا حقیقی عالم دائے بحقیقت بانے اللہ عبص اللہ حقیقت بانے ندی عالم. حقیقت نہ مراث مانا کی بلکہ کیفیت دید مانا ورزیت حقیقت نفس کی سرے ندی خبر. عالم اللہ بھو اگر تعل مراشی تفصیل نہ کوئی عید آئے پر تفصیل مگر اللہ علیہ سکھون سے علم تخصیت رائے ورضی کا نا دسو دمکشار آج تفسیر سے مانا کی تھی نہ مانا والا ورزی سے لافتا بلا کش بھی بلا تاوی ذکر باب آدف کے ہو آکش کی ہو امراط عمران تیز دیر سے یاد کی سر دیر سے یاد پلم اوزات رینی اوزات دیے کہ بس صرف اشکال دار ہے یو فلطی عشکال اللہ عالم دماضہ شاہ اخوال جی بچر نکلی دی دریام اخوال جی کرے وہ ذات میری وہ ذات و مراد اللہ خبر دے اللہ تا خبری چی پیدا شو تو خبر چمان سے پیدائش تو خبر مان خود جینے پیدائش کر نہ خود جینے پہ شانتی نہیں کی کا دا, خدا رے غائب رے دا متقلم کی بندارے مقصد نلاف دے دے مقصد تفصیلی بلا تک لطف دار جدا جمرے مو ترزیری اللہ از طرف اول جمل کے در مولودہ میں بنا بینار اللہ زیب شان شوچت شان لے دے ہو اس زکر اسلام حضیری الیت والا بت کل ام سلتی بت نا غزو لبانت جینے جو الم دی جنوس بلا زہاں دہاں دشکال بے آد حدیث نے پیدا کی قرآن کی بھی اشکال کلی سی جن پیدا شہ نمی والا خود مریم بچ چارے پیری ونی خلگی ملے پرتی چڑی نے ادا جو عادت درد ہے متخل نکلی رنیا میرے لحاظ کہ مصر کم خل بدا بدل چل کا خزو بچوں صاحب چاڑیہ کی جی ہری گنا ہے بولنے ہری گی خود سوال جو حدیث نے پیدا کی اگر آجیبیا میں حدیثی بیان نہیں تو جب قرآن کو ہی گیا اگر دانے حدیث کی راجی ہر بشے کلچ پیدا کی کرنا اللہ مست ہو شیتان شیتان والے پائے حدیث کی راجی ماں سے مرم اور دشوی دا دیں اگر چیو حدیث کی صرف ماں سے ایسا ذکر مرم بکنے ذکر ہو رائز کرکی حدیث کے الفاظ کا ضوری تین نے شیطان رضی اس فارف زدے نے پیدا کی عیسا علیہ السلام نے پارہ وخل نیا دا دعا وخل سے اللہ کے بچ ساتے نہ پیداش نبی اللہ بچ سات مریم کو پیداش رمف کے مخ کی پیدائش امور والے دعا روس تو سبب روس تو سبب مکھائے اترا اصل گدار نئے دا کوئی لالکاری جواب کی ہوئی بھائی ابھی لا پیدا شی نو پیدا کھی چی دئے ہوئے دا بھائی دا. سنگوٹ پہ جینے ملک لیدا کے دا پیدا, پیدا شی لانا تو بھائی جواب بلی اور جواب ادارے چکن اختیلا چکی روایت کی صرف نوراوی بانخیلات مریم آم اور سر ذکر کا مریم دا اختلاط رائے بل روایت کی مریم نش لگا درم دارے چنا دا اسباب سے ریری دی دے کیا اصل سے اللہ تقین و تقدیر دے ظاہری اسباب حسن ظاہری اسباب نو دا سبب دے اگر چھ مریم مکھین اللہ تعالیٰ بس ساتا والے قدرت سرا پھر قول دنے سے جبان کال رہ سب شرع دا تبدیری شخر جگہ سبب ظاہری اصل سبب تبدیل زال دا مصبب سبب سبب شرع بانے مددم کے دے شیر ندن دبان بلی اور دعا وخت سے اللہ بچا مریم بچا بچی بچوں سے دعا قبول ہے سو کیا کہنا دیپن کے بدعا گانے اوکھتے کیا اللہ سے پستمر کاما قبر دراز دیو باد پیو دانے پہ راخلو تو بات کہنا زماں قبر دراز اور دانے والے جوڑے کبھی جوڑی کی راج سے دعا اوکھتے تفصیل منصور کی نہیں کری انسان کرے اور توحیر بیا نو کلک توحیر بس آخر کے دا خبر پکرا لے اللہ بتاؤ مورے دعا ہو صرف مرم اور سال نہ دعا اور درخت وہ غلط صحیح سے خلک تو جمع قبل پورہ بشیر کی واپری تفریح سيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى انني متوفيك وعافرك إلي ومتفرك من الذين كفروا وجعي للذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامان آئق الرا متعلق تھے دا مکر اللہ دلتے اس مان دا مکر اللہ خال اللہ تبدیر مشکور علیہ السلام سنگ کو, کو کرسا انی متوفیق نوایب کے تصری و برے اللہ تبدیل ذکر تھی دبشول سلام دم کرد کا کرانا بشکول پار سلو طریقے ذکر کی کر توفیع ابل رف ابل تفہیر ابل فوکیت دمکئی دادرے متعلق بھی ضرور ازاد فرا یور مطالف دعاوت عمتیہ دا نسرا توسیع رفا رفع متحر ذور دوپارا خاف سی کر کرے متحر و تم لذی نے کفرو تفہیر مراسی داعد دا خباست الش ساتل داعد دا کیدو نہ چاہی کم کے ہوں علیہ عیساء اللہ سلام بار کے دکھے ہوئے ارے نے بچ کے کہاں اور اس طرح وہ آدار متبعین سبزہ لذیم تباہ متبعین علیہ السلام کر وقت تو رے وہ کاطران جو حجان وغیرہ متبین ہوئی نفس نسوارا عیسائی بولے اس عیسائی نسوارا وغیرہ اے کے بعد عیشار سلام نہ صرف آغت افل نسبت کئی ناری دا کی جنگ فوقا کرانا خدا امریکی نملان دی یعنی دہران دلانت پراولنی و توفی کو راک ہو گئے لا مک سلب سالدین کے پٹر کورن کے بانے ایسان اسلام لے مڑ دے شرے نل کے مرد یارہ فری بس قط کمت لان ہو گئے سوسرال دہران او منقرین حدیث اومر زیاد داد امی د انسان السلام د رف نہ منقر اور داقت دا مر قائم دی بڑے بس مر دے گا ادا کو درید یہاں دن سوارا سرائے شفاق دے درائی تحریک دے جانو پیدا بات سید مرد اللہ دا قانون زمانے آدت نقصا ویم بر برآسمان تک ہے خطردہ سے امکان نہ دے رہی مینس کے طبقات دی نار دی اور حلال کی بکیا ہوا میں نشتا اور تب سنگ انسان کی بڑی لاڑ بانے اور سنگ لاڑ اس خلق برفی جن سیاری اور سیارہ نہ ہو گئے جب آخریات اس رس انکار کے اور ہر سے مسلمان دیا آ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام دلہ نوی عابد بندو نبی و حق معد حق ہوگل شکا کران و دشمنانوں یہودیان مشورہ یا قتلو تو تاریخی رکر پاؤ کہ یہودی بادشاہ یہودیان والا کرپورٹ ورکر شدہ عیسہ زمدی نہ مانی ابل دن جر دمین سروری اور اتفاق نہ فساد پیدا کی بر عمل کی تفر پیدا کی نہ بڑا پارلیمنٹ فیصلہ اکڑا عیسہ دے جیل دوا چڑھائے مقدمے بشوروں کا مقدمہ کی سروپس مدفس فیصلہ اکڑے پانسی کے انگری زانو قانون ربان سی قور کا دائی ہو جانو قان سلی اللہ اس بچ گئی امداد کی وسرا نپائے کی ویت پر وایت دی یہ انسان السلام پر مرگر اترے سوچ ترے چاہے جنت خوائی یو قربانی پیش کی یو مرضی کو نمک کے ہوئے چاول کھواڑ اللہ کا سلام شکل پاگ بنوا چاؤ شب کے جیسا سلام تو اللہ برش سورے کا جبریل اور پسرا بس برے جاؤ رو موٹیش تو مہراج کے راجیش بد آسمان کی نبی سلوسلم تلاؤ شیرے کٹ جئی راج وتل شبیسائی نارے پانسی اختیلاف را رہے چیتا تقریباً شو گن بک ایسا ایسا تعداد چاہے جائے بڑوں سورش کا چلے نکم آپ سے دے رہی بسا کا بال سورج جی کے اختیلاف رائے گندہ مرغر و ش سورہ نسا کے بیا فرمائی نے قتل کرے نے وسلے کرے بلکہ قتل منشب بحالہ ہوں آگوں کے قتل کرے بسولے کرے شکم مشبہ کرے شو ایسا ہے قتل کرے ماں قتل ہو یقینا بررفا اللہ تو قرآن فرمائی نے قتل کرے نے پانسی کرے اور دا مر کوئی فائو میں مرد چانو قرآن تنہی سے گال کرنے کی دا مرد نہ اکڑے بلکہ سبوت دراصل اور جانیں گے قرآن تعلیم کے اشارات سورج کے مشتاق کتاب الحکما سورہ معاذی کتاب حکمت سر قرآن سنت دا بہت اللہ کا لن بڑے تیر شیر کے بدہ خلق صرف خبریں کہیں نکاح ہم تو نور سے معلوم چرا کجی خوشی گیوا اللہ عبرآن و سنت ہوئی اور اتباب تھی دین د نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے برس وفات کی اور دارنظول عیسیٰ علیہ السلام پوشل زمانے کی حادثوں کی ذکر دے صحیح حادث کی پوری جہید ہہادی سے متوازے رہی ہوحادی سے بالکل متوازی رہی تو دلیل زم و اشارات کی زبرانی کری اور تسری و درف گرف ہے سر اشرا کے لیا معنی حقیقی اور احادی سے متوازے رہی صلی اللہ علیہ وسلم بری باپ لیکن سے منقیرین خلق جی کا نا ابھی استعال کی رقم گہنا ابھی توفیقہ نا اسلال کے اور اس اللہ طریقے سے توفی خاص تبرے طریقہ است اللہ توفی افات مر کر مانا کوئی رشتہ نم تو مانا داشو سے بس دے مڑ کر کے رے اللہ و تعمر ہے خدا تعیل کی اور آ کے موراد گئی رف آر ترف ضرور مرتبہ ابھی ددیندا دا استن کی اور حاضی ہونا میں نیا ہم دارنگ استن لال کے اوپر کی رسو او راجی امام بخاری دمو توفی کا تو مانا کہ عبداللہ نباس نقل کڑی مانی ممید تو کہا بخاری اور کتاب تفسیر کی ممید تو کہا کا دمر کا لیکن مسلمانان دہ جواب کی مختلف اقوام تراوری تو پورا, پورا اور قسم تو مرغ سر چائے کی سر قبض ضرور حلے یہ آپ کو خوب سر سپاہی کہ ہم قبض ذیو کے قبض ووق کے سمرو ہے تو اصل مانا حقیقی قبض شیو دا شیخورا اوسنخل مانا حقیقی اور اس میں صداقات غلط تو خاص مرگ پورے لغت والا اتنا معنی نکلی سے قبض شی وافیان کل مانا نکلے توفی مانے ارد قول کل مانا نکلے مر قول مسترد لفظ کرنا پکامہ کرو کتاب دلوغت تصہیر الغت لار دیا ہندوستان کی لکلو اور قادیان کی چاک شو اما کادیا گت دش کرو چپاہی کی لکلو توفی سمان راول قبض و شیوافیئن کسی چیز کو پورا لینا اور کل کلے مانا راضی اوفات میں اور سیز کا چاپشی ہوا اب تو بولا مانا پٹ کر جی خود خیر گار نے کڑی کی رام مانی وکلی اور قرآن کریم کے رسو سور نام کے راضی کا قرآن <سؤال> کی <سؤال> خاص مرغ تو اللہ عصلام ردو کر تو, تو خوب کے لیے ابڑ جاؤں لاکن آپ اور صحیح ملے صحیح ہوئی اور موسیقی مانا پورا وسطن یقیناً تالر پورا فلم دلی پھر اور آپ یہ کہہ یا پورے نظام طرف کروچتوں پورے تو دا مانا بغت کیوں نکلے مفسرین میں نکلے ابن جرید وغیرہ ٹو لو تعویر نہ اور صاحب نے اور رس مانا کے دا قانون عربی معلومین جی کلر سے ہلا رائش گائے التھی رس حقیقی مراد کریم کی ماں رس یہ دیش کر دِ کر دس داغ نے درجات مراد دا الا سر نشترجاتین درجات یا روپا نہ ہو مکان نہرجا کر دلاب کی نشست دو لا سیری وہ لذیم سیری چپائے کی رفع ہاں حقیقی مراد نمائش اکثر برف حقیقی کے استعمال کرف مزاجی کے استعمالی د ایسان اسلام مبارک دت کے میلے سورہ کے ملے علاح اور سرے برف آہ اللہ علئے دبی لاکھ روپئے الیہ مرزان خلق کی جا ما اور شاعر را سے بلت مانی تلویز کئی پا پا چاہیے ریت ہی تس اللہ علیہ جہاد مانے تو خلاف پرا ہے اللہ جہاد تس ریسٹرن مالونوں سے شرف اللہ ترف کرنا تھا رف مانے درجے والے اوچے بتائن کی زیب المنہ سورال وقت منا کی گئی اللہ دپارہ علاح سے ہمارے غلحیقت جگتے کی شکر اگر جشیخلاسلام جی علم تو جہد لفظبانی تسری نو تلپر خود جی قرآن سنت کی سابت دیش کا خبرا کم اللہ اللہ سے مران اور ابنی جری گلی چلے تو اخبار احادیث حادیز پو پوار حضور عیسیٰ کے متوقع بھی یہ دیہ مانا کچھ مرن رہے بلکہ لال چکر صرف نقصان اسدارے امام بخاری اول کتاب تفسیر کے لیے چانب میں باس میں توفی گمن ہے ممی تو کام تو کامس پہ تو سفر رہا ون اس کے دعی جواب دار امام بخاری بپاری سنت سنت راوڑ معلق راوڑ سند و سر نشا اور بدھ طرف تو آگر وایت راہ سلام یم گل تھی تو میں یہ سب نمارے ہم بالکل صحیح صحیح مرفی روایت سرا راہول صحیح سند ان سارا نہ د چلے گی تاریخات مسانی نہ مسنت بن دلی بے بانی چاہے انسان اسلام بڑا شیر یا ہماری سی چاہد بخاری سپار یوگت دلیل خبر نہیں یم ذیق میں سب نرم حدیث بخاری اور عام ذیل کی پائے کی رالت میں یہ گول ختمی بجا ملا یہ گاؤل جیت گرتا جیزے بہتری وکا یہ جنگ بخت بن نہیں گیا مرزا غلام احمد ڈاکٹر چراوڑ ہے دعوے کرے شیا مسیح عیسا زیم ہے پہتیس کی جڑائی سے عیسا براخی ازم کر اراخی کی راما نے پیدا دے راغل ہے کشمیر کی قبر دے دام خوشان سراشے جہاد منسوخ کم انگریزا نے خوشحال کردیث بکاری گرا لیجیے حدیث نو روز دنوں کے لیے یہ دور جیت گیا معلوم جدار چاپتی تلویز کرے دا کی بڑھتے جم نے تکلر کرے زین تک کرے یہ نے بسٹ کے لڑکے پاتے نے ہر بیک سے جوڑا کرے دا مار ہونے کی سلام جنگ ختم کی جنگ بکری ادار د جنگ یوگیاں سر جنگ د تم ٹیری چی را چار چی رندی سیا گئی میں بات والا کلک جی سنت کو مخال نے ذکر کرے سند ابن ابنی ابن کثیر ذکر کرے رہا کہ صنعت کے مصنف روایت کی تو معلیہ اگر روایت کی را علی بنبی طلحہ نہ اگر روایت کی ابن عباس نہ باسنا سنت فکر معلوم سنا علی بنبی طلحہ من کر الحدیث من کر الحدیث تے تہذیب میزام کی لکھنی میزان نے کی ضعیف الحدیث تھے اور گریش راہ حدیث پر سر ضعیف امکیث بالکل کبھی قبیلی نئے مقابلے نہیں سکھوا لیتا اگر توجیہ ادانے تو پروایت ذہاقاق یہ بھی آمند عبدالحت بادشاہ گردو دم تو ممید تو کرے بار کی تقدیم و تاخیر متوفی رائے یقیناً مڑ کو مروسوم خوراکوں گیا مڑ کو ان کا دا ہے منگا مونو خدا خدا منقری حدیث نہ منی کا تقدیم تاخیر نہ بس دا ہے حدیث غلط تھے دارنگی بین رمضان سا حوالے دیرا پڑھی مجموع بہار مشہور کتاب ہے امام مالک کے لیے نکلے ماں تعیسہ عیدا سلام مرش ماں تعیسہ جواب دار مجموع بہار والا کو حوالے نہیں کر نقل فی ما امام مالی کم دید دام معتا کتاب مشہور اور دام پر کتاب معتا کی نزور عیسہ ہادی شر موت عیصہ لخنی شفق شردا آئی حوالے کی بہت طبیعت اور کتاب وان اور طبیعہ اور خاندان صرف شرط اور مالک نے تب سو کے نادا نشور جو طبیعہ امام مالک کتاب شرح دوائی سیف کرا کر پرند مسلک نہ خبر نہیں بس کل اختیار کیا نا دیکھ صاحب ہدایہ امام مالک بانو قصدنی پتا نہیں ویری اختیار کرے گا پیشی یگان خوشحال کری چیز آتاز دیا موتا ہوتا جائز دے ہو لے رہا دارنگ سلر شہد کے لایت پر ترکیب کے عشکار دے ہلا سستانے دا لے دلی جاننا جواب یو دست ہو مقدم ہلا تو من لیا ہر دن کرفدی راشی مو فروگا کی عامل مستنا درجگار دارے جو مستین ہو گارو سلفام تم اس نماؤ تھی تم لا کے اسلم آو او تعقید پیدا کی تاخید نہ خائی تلخیص وغیرہ کی مدم راوڑے کا عشکار ہوا جواب میں خبر دینا شک جی ہاد یو تنجیدہ سدا کلام دے مستقل و تبدیل حمضر احتفام سرا اصل کے دے آئی ہوتا آئیں ہوتا اور کہیں نہ بڑے مان سر بل کراط دے گا یو کراط دے بل کرا د پارا تفصیل گیدشا شرائ گردیش نہ بنا فری دادری زکال دلان دے مقدر من لمن قول قول دی دلیل پیشکا کلام چلو گیا بدل لاہ ہود لاہ بدل دے دل ہودان خبر دے دے ہوتے بھی ہود لاہے دبر اس نے این یوتا یقین ہدایت دلّاہ دے آئیں اس لماؤتی تو اللہ ہدایت کے من دے می تم کی بچہ کا پشان داؤ سر کریں شیریں دی مانک روپ سے اپمان دن بان تر دی پوری بچہ رہے ہوتے چروپ کے مناظر کی برم کی, کی گنج میں آئی رفوال پیراش اور سواؤ بھو رہا ہے اس کا جوابات اول تجیم و دالی کی دارا مخت کال دلان داخل لے دادی سے کمی جنٹان لے بل ہو گیا چور خلق واپس کے ابھی تے داو سی لاتو مین لاتو سنو ایمان الن مخ کا رکھا ہے در ایمان داموں چلتے چور جنہار ایمان روڑے ہر چاہتا مخت کا ہے مخ کارکے نہ ایمان کی چاہتا مگر آ چاہتا نہ ایمان را والے باخی رسور باندی اب زم ٹبر والا خرچ ہی لڑ عظی سے لگانا خرا ہوتے ایمان تخار کر واپس راضی نور سے زم کا رشتہ دا جیده جیده مانا لغی مراد دا خبر مانل اور بنا پائے اور لا تین احتمس نما ہوتی دو خبریں دا خبر نہیں بل چاہتا اس در اللہ در دا پارا ممرار چالا من لال منت سوریم دے مت لاتے منل ایمان شرح خبر من مان ادیم پپت جان کے من کا <تقل mattan> دین حقی من ہنسرے بد سم سے میں نے بت یار حقانیت دائی دین بنے دیکھئے خبر جواب بد دا داخ کیا ہوتا دا دا خبر جواب تو ہدایت سے ہدایت اللہ الہدا مان ہدایت پنب بس کے حقیقا خاصی دبا ہدایت اللہ تعالیٰ اور کرے دین خیریتا سور آئے سے بس اللہ من کرے دینا کو سور کی دین حقام کے منحصر کی نل ہودا ہودل ہے جواب کے ہوتا ہے کی کی شران ہوتا آیا اور شانت آئے چاس در درکڑے شیرے آیا زور ریشی بتاؤں نے بچہ خبر والی ممان ہے دادو کا آیا دا کی رشی نہ استفا میں ان کا اری دری بری مونگلے سے اللہ کم نبوت را کرے کتاب را کرے علم را کرے دا سے بلچا نہ نشی زور اور کہہ رہے سوکھ پنگ بانے پمنا ذرا کہ نشی زورا اور کہہ بس چاہ خبر مجھان تری کران پکارا سی نئے نئے مجھان بڑا جی اور مالی بٹکی بہ نہیں نئے خلق خبریں مانے زر ملان و خبریں مانے بولے خبر داموں سو گٹھ ملیاں کار کر زمین پشانے لمبری چڑھوں کی نشتہ انتہائی منہ سرودی مناظر نشی کو لگ مکھ بھارت میں غلط دین بان خلپ کی کر دار خبر کی جواب وغیرہ دلائے کتاب ہی ہو تا خدا اللہ پلاس کرے کنارا اور کی چالچی بلکہ اختر صبح رحمت میں شام پکپل رحمت سرخاست کی جانچ اثر نبوت فضل عام کو رحمت خاص کر تقسی ذکر کر نبوت اللہ کیا خوفاطی نبی بور خاص کو اور فضل چرے بیان بھی صحابہ صحاب و مرکڑے طل فور خاص دادی کی متاثرین باطل پرس یو خدا ری دین بن کے من ہنسے ہوئے ڈبل چائے ممانے ان ہودا اور دل بندائی زم پرشانت ملا نشی گئے زم سر منا گر نشی کو نل پنڈ بھی دلّاہ پی بنایا بالکل واضح لے <تصف> سنت کیسٹ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر دو سردار علی فروٹ